باقی ہے اسے جو اپنی بندی کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد عکس تک جس کے گرداگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپن عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے.